ایک سوال یہ ہے کہ ایک گفتاخ رسول سے بات ہو رہی تھی تو شان امبیا پہ گفتاخی تو آپ کو پتا کرتے ہی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گنا جو ہے وہ صدرت ہوئے یا ان سے بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور اس چیز کو وہ ملا رہے تھے کہ جیسے شیطان نے نافرمانی کی تو اس کو سزا کے طور پہ زمین پہ بھیج دیا گیا اسی طرح آزم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی تو ان کو بھی وہی سزا دی گئی ان کو بھی زمینیں بھیج دیا گیا اور سزا بتا رہے تھے جیسے نور علیہ السلام کو سزا دی گئی چالیس دن تک جو ہے مسلم کے پیٹ میں رکھا گیا یا دو تین اور انبیاء کے وہ واقعات بتا رہے تھے کہ سزا کے طور پہ جو ہے وہ ان کو ساتھ ایسا کیا گیا تو آپ مہربانی کروا کے بتائیے کہ امبیا کے بارے میں طرح کا فیذہ رکھنا چاہیے اور جو بات یہ کہہ رہے تھے وہ جو انہوں نے بتائی کہ وہ سزا کے طور پہ تھا یا کسی اور وجہ سے تھا شکلام بھائی یہ بڑے بد دخت لوگ ہیں جو امبیا اکرام علیہ صلاط تسلیم کی بارگاہ میں اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں حضرت مولانا محمد عمر اچھلوی رحمت اللہ مناظر مناظرے سمت آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں یہ اپنے دڑوں کا بدلا لیتے ہیں ہمبیا کران کے اللہ جل مدعیم اس لیے بھیجا کے لوگوں کی غلطیاں نکالیں لوگوں کی غلطیاں بتائیں نبی بتاتے ہیں کہ فلاں یہ غلطی ہے فلاں یہ غلطی ہے فلان یہ غلطی, غلطی ہے اور تم ان غلطیوں کو اس طریقے سے نکالو گے اگر نہ اللہ تمہیں عذاب دے گا جیسا کہ قرآن میں ہم ریز پڑھ رہے ہیں اب چونکہ ان کے دلوں کی اللہ کے نبی غلطیاں نکالتے رہے اب یہ اپنے دلوں کا بدلا لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابراہیم نے نمرود میں غلطی نکالی تو ہم ابراہیم میں نکالیں گے اگر حضرت مولسا نے فرون میں نکالی تو ہم حضرت مولسا میں نکالیں گے اگر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم نے ابو جال میں نکالی تو ہم اللہ کے نبی میں نکالیں گے حضرت آدم نے شیطان میں غلطی نکالی تو ہم حضرت آدم میں نکالیں گے تو یہ معاذ اللہ اختلف اللہ میں اپنے بڑوں کا بدلا لے رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ نے اپنے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شام عطا فرمائی ہیں گبرانا نہیں چاہیے جیسا کہ آ... کسی شاعر نے کہا نا کہ عرفی تمدوز غوغا رقیباں آ... آواز سداں کن مز کے دوبارہ اور پی کہ رقیبوں کی شعر شرابوں سے پریشان نہ ہو کتوں کے ڈھونکنے سے مانگنے والے کا رزق ام نہیں ہوتا کتے دھونکتے رہتے ہیں صدا, صدا لگانے والے صدا لگاتے رہتے ہیں دیکھیے ایک مسئلہ میں آپ کو ارض کروں حضرت آقا کریم سلسل میں شاہش مایا سید ہے بے شمار کتبے ادیسوں موجود ہے کہ حضرت آدم اور حضرت مورسی کی آپس میں گفتگو مناظرہ ہوا حضرت مرشا کلیم اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آدم اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ اس یعنی دانے کو نہ کھانا آپ نے کیوں کھایا آپ نے کھایا تو دیکھو دنیا کو کتنے مساجر لانا جھیلنے پڑے حضرت آدم نے اخلاق اسلام نے حضرت الرسا سے پوچھا کہ مرسا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے دانا کھایا تھی تو اس وقت کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ حضرت نے کہا کہ میں نے تراق میں پڑا ہے کیا دانا کھایا تو حضرت آدم نے پوچھا مرشا تراط میں کیا لکھا تھا یہ لکھا تھا کہ ہر آدم کو کہا گیا تھا دانا نہیں کھانا انہوں نے کھا لیا حضرت آدم پوچھتے ہیں تو نوشا یہ تراج کب لکھی گئی تھی تو حضرت پنوشا بھی کرتے ہیں کہ آدم آپ کی جلادت سے کئی ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی تو کہا ابھی میں دنا بھی نہیں تھا تو اس وقت لکھا تھا آدم نے دانا کھایا حالانکہ میں ابھی پیدل نہیں ہوا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے آقا نے فرمایا تھا حج آدم و علی مولسا حضرت آدم نے حضرت مولسا علیہ و تسلیم پر جو حجت قوم کر دی اور ان کو خاموش کر دیا بھائی اللہ جل مجریم نے کہا ان فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جنت میں تو کہا ہی نہیں تھا زمین میں کہا تھا تو زمین میں بنانا تھا تو زمین میں بنانے کے لیے کچھ اس کے لیے تقدیر اور بہانا چاہیے تھا اب حضرت آدم کی معذلہ سزا کو لوگ کی صدا کی طرح یا برابر کہنا بہت بڑا جھوٹ اور گستاخی ہے حضرت سینا آدم علیہ السلام کو بنایا ہی یعنی زمین کے لیے گیا تھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پودا کو قبول کر لیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کو شیطان کی طرف منسوخ کیا گیا شیطان کو ان کو شیطان نے پھسلایا رب کہہ رہا ان کو شیطان نے پھسلایا آبادی کہہ رہا نہیں انہوں نے غلطی کی یاد دیکھیے رب کی مانو یا آبادی کی مانے تو اس جی جی لیے یہ لوگ اپنی بدبکتی پر موڑ لگاتے ہیں امبیاء اکرام علام السلاطلام کو ناز اللہ اختلف اللہ یعنی گناہ گار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انبیاء اکرام گناہوں سے معصوم ہیں معصوم عن الخط ہیں جو امبیا کی طرف گناہوں کی نسبت کرے وہ خود بہت بڑا بدبخت ہے وہ ان کے سدقے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے اگر انبیاء گناہ کرتے تو گناہ کرنا سنت ہوتا کیونکہ اللہ نے انبیاء کو ایک آئیڈل بنا کر بھیجا ہے کچھ ہسنا دے کر بھیجا ہے جو ہمارے آقا نے کیا وہ سنت ہے تو کیا گناہ کرنا بھی سنت ہے محد اللہ تو ایسے لوگوں کی جو ہے سے بچنا چاہیے ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے ان کی باتیں بھی نہیں سننی چاہیے ان کی باتوں سے بھی دل میں اندھیر پیدا ہوتا ہے اور ظلمت پیدا ہوتی ہے